السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسلامي كاسيكس كمركز رحماني ومسجد بحقه وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم به لمسر ابو کما السلات و والسلام پران و حدیث میں جا بجا ایک مضمون کو بیان کیا گیا ہے اور اس مضمون کو پڑھنے کے بعد انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ مضمون یہ ہے کہ بعض لوگ قیامت کے دن بڑے اعمال لائیں گے بڑے خوش ہوں گے کہ ہم نے بڑی نیکیاں کر رکھی ہیں لیکن ایک ہی لمحے میں ان کے تمام اعمال کو برباد کر دیا جائے گا ذرے بنا کر بکھیر دیے جائیں گے اس کی کچھ مثالیں اللہ تعالی کا فرمان ہے وہ قدمنا الا امین ومن عمل فج اللہ یہ لوگ ہمارے پاس بڑے عمل لائیں گے لیکن ہم ان کو ایک ہی لمحے میں ذرے بنا کر بکھیر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم العطاق حدیث الخواشی وجوہ یوم عید الخواشی عاملۃ الناصیبہ اے نبیب کہ آپ کے پاس قیامت کی خبر آئی ہے اس دن بہت سے چہرے زلیل و خوار ہوں گے ذلت ان کے چہروں پر چھائی ہوگی یہ لوگ کون ہیں کیا یہ لوگ عمل نہیں کرتے تھے نہیں عاملت الناصبہ بڑے عمل کرتے تھے اور عمل کر کر کے تھک جاتے تھے لیکن تسلانا اور حامیہ دہتی ہوئی آگ کا ایندھن بن جائیں گے ایک اور مقام پہ فرمایا وہ بدالم یقون سب ان لوگوں کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے اچانک ایک ایسا ایسا فیصلہ آئے گا جن کی ان کو توقع نہیں ہوگی ان کی توقعات کے خلاف یہ لوگ بڑے خوش ہوں گے کہ ہم لوگوں نے بڑے اعمال کیے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا فیصلہ صادر ہوگا جن کی ان کو توقع نہیں ہوگی اور آح حدیث میں بھی یہ مضمون بیان ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انار ایک بندہ بڑے عمل کرتا ہے نیکیاں کرتا ہے اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے عمل کر رہا ہے یہ تو لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ جہنمی ہے وہ عذاب کا مستحق ہے وہ اہل النار میں سے ہے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابن کی یہ حدیث ہے اللہ نے اس کو صحیح کہ اپنی امت میں سے ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال لائیں گے تہامہ پہاڑوں کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی تہامہ پہاڑ یہ عرب میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے بہت ہی عظیم سلسلہ فرمایا اس کے برابر ان کے اعمال ہوں گے لیکن ایک ہی لمحے میں ایک ہی لحظے میں اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا ایک مقام پہ قدر تفصیل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی کہہ دیجیے کہ ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دیں جو قیامت کے دن عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے یہ لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے اللہ اکبر ان کے عذاب کی کیا صورت ہوگی شریعت نے ہمیں سب سے بڑے عذاب کے بارے میں نہیں بتایا سب سے چھوٹے عذاب کے بارے میں بتایا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں سب سے چھوٹا عذاب اس شخص کو دیا جائے گا جس کے پیر کے نیچے جہنم کے دو جوتے پہنائے جائیں گے اور ان جوتوں میں ان جہنم کے جوتوں میں اتنی شدت ہوگی اتنی سختی ہوگی جوتے کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا اور ایسے کھولے گا ایسے جوش مارے گا جیسے ہنڈیا کھولتی اور جوش مارتی ہے اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھے سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جا رہا ہے حالانکہ اس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے یہ سب سے ہلکے عذاب کی صورت ہے تو یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب سے زیادہ یہ لوگ خسارے میں ہوں گے ان کے امال امال کے, کے اعتبار سے یہ لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے یہ لوگ کون ہیں ان لوگوں کی کیا صفات ہیں جو لوگ بڑے اعمال لائیں گے لیکن اللہ تعالی ان کے ان کے اعمال کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا یہ لوگ کون ہیں ان کی صفات کیا ہیں ان کے اعمال کیا ہیں وہ کون سے اسباب ہیں جو ان کی نیکیوں کو ان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں آج ہم نے ان اسباب کو پڑھنا اور سننا ہے وہ اسباب کون سے ہیں جو نیکیاں ضائع کر دیتی ہیں سب سے پہلا سبب شرک ہے شرک کا ہونا چاہے ذرے ذرے برابر ہو ایک رائی کے برابر ہو یہ تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے فرب ایمانی فقط ہے بھی تو احمل جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتا ہے شرک کرتا ہے تو اس کے تمام اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں شرک کس کو کہتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے شیخ الاسلام امام بیتحمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصل شرک ان تعدل بین اللہ تعالی ان تعدل بالله تعالی مخلوقاته شرک یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ اس کی مخلوقات میں سے کسی کو برابر ٹھہرا دیا جائے فی بعد ما يستحقه وحده ان صفات میں ان امور میں جن میں اللہ تعالی اکیلا ان امور کا اور ان صفات کا مستحق ہے تو ان صفات میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی مخلوقات میں سے کسی کو اس کے برابر قرار دے دے تو یہ شرک ہے اور یہ شرک ربوبیت میں بھی ہوتا ہے قلوحیت میں بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی ہوتا ہے شرک کی دو قسمیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں ایک شرک اکبر اور دوسرا شرک اصغر شرک اکبر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارا جائے کسی کے نام پہ نظر و نیاز کی جائے کسی کو سجدے کیے جائیں یا اس کی صفات میں سے کسی صفت میں کسی خیر اللہ کو اس کے مثل قرار دیا جائے یہ شرک اکبر ہے دوسرا شرک جو شرک اصغر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقوفو ما اقوفو علی امتی الاصغر مجھے سب سے زیادہ اپنی امت پر جس عمل کا ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے فرمایا اریا ریا کاری ہے سمت اور دکھلاوا ہے ریاکاری کرتے ہوئے جو اعمال کرتا ہے یہ شرک اصغر ہے چنانچہ شرک کسی بھی صورت کا ہو اکبر ہو یا اصغر ہو تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے ایک ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ انبیاء کا نام ذکر کیا اور آخر میں فرمایا ولو اشرکون اگر بال فرد و محال کی گروہ انبیاء بھی شرک کر لیتے تو ہم ان کے بھی تمام احمد کو برباد کر دیتے حالانکہ گروہ انبیاء معصوم ہیں ان سے گناہ نہیں ہوتا شرک تو بہت دور کی بات ہے لیکن یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالی انبیاء تک کے امال کو شرک کی وجہ سے برباد کر سکتا ہے تو پھر اے بندوں تمہارے اعمال کو اللہ کیوں کر برباد نہیں کر سکتا وہ کسی کی محبت سے مجبور نہیں اپنے حبیب کو بتا چکے ہیں کہ اے نبی اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے بھی تمام احمد برباد کر دیے جائیں گے تو یہ شرک تمام احمد کو برباد کر دینے والا ہے من فقد حرم اللہ جو ساتھ شرک کرے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے اس کو کبھی جنت کا داخلہ نہیں ملے گا تو یہ شرک سب سے بڑا سبب ہے جو اعمال کو برباد کرتا ہے دوسرا سبب بدعت کا ارتکاب کرنا بدعت کو رائج کرنا یہ بھی تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے اللہ حکم بالخسرین کہ ہم تمہیں نہ بتائیں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے اللہ دین اب اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں برباد جا رہی تھیں حالانکہ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں حالانکہ جو کر رہے تھے وہ سب کا سب بیکار تھا غلط تھا اور باطل تھا ایک بدایتی شخص جو جو عمل کرتا ہے ویسے ویسے وہ اللہ تعالی سے دور ہوتا جاتا ہے نبی علیہ کی حدیث اللہ تعالی نے بدعتی شخص سے توبہ کو چھپا لیا ہے حتیٰ کہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ نہ دے کیونکہ بدعتی جو عمل کرتا ہے اس کو ٹھیک سمجھتا ہے توبہ تو وہ شخص کرتا ہے جو گناہ ہو جو اپنے آپ کو گنہ سمجھے مگر ایک بدعتی شخص ایسے ایسے اعمال کو رائج کر کے ان پہ عمل کر کے جو اس کے بزام خیش بڑے ہی اچھے ہوتے ہیں بڑی ہی نیکیاں ہوتی ہیں لیکن وہ سارے اعمال بدعت پر مبنی ہوتے ہیں سب رائے گاں جا رہے ہوتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يقبل اللہ تعالى ان صاحب صومن ولا ولا حجہ اللہ تعالی کسی بداعیتی شخص سے اس کی نماز اس کا روزہ اس کا حج اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا حتی کہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ نہ دے تو یہ بدعت تمام اعمال کو برباد کر دینے والی ہے اس کی تعریف کیا ہے بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں ایک تعریف ذکر کرتا ہوں جو امام شاطبی نے اللہ اعتصام میں ذکر کی ہے فرماتے ہیں عبارت عبارت عن القن فی دین ایسی یہ جو بدعت ہے یہ ایسا طریقہ ہے جو دین میں اختراع کیا جاتا ہے تضاہی شرعیت دین میں اس کو گڑا جاتا ہے اور پھر یہ طریقہ شریعت سازی کے مترادف ہے ایک بدعتی شخص جب بدعتیں رائج کرتا ہے تو گویا وہ شریعت سازی کر رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو دین مکمل کر لیا ہے مگر یہ بدعتی شخص بداعت رائج کر کر کے شریعت سازی کر رہا ہے اس لیے امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ابتدع فی ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان جو شخص بدعت ارتکاب کرتا ہے اور بدعت کو ارتکاب کرنے کے بعد سمجھتا ہے کہ میں نے اچھا عمل کیا ہے اس شخص کا گوان یہ ہے اعتقاد یہ ہے کہ نبی علیہ السلط وسلام نے رسالت کو پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے نعوذ باللہ آگے دلیل دی اللہ فرماتا ہے الیوم لکم آج کی دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے عمل کی کمی تھی جو میں نے پوری کی ہے تو گویا اس نے اپنا ظلم یہ بنا لیا ہے کہ یہ دین مکمل نہیں اور نعوذ باللہ نبی علیہ السلام نے رسالت پہنچانے میں خیانت سے کام دیا ہے یہ بدعت اس قدر شریف فیل کبھی فیل تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے تمام اعمال کو برباد کر دینے والا یہ فعل ہے بدعت کے علاوہ ایک اور سبب جو اعمال کو برباد کر دینے والا ہے تیسرا سبب اخلاص کا نہ ہونا عمل میں اخلاص کا نہ ہونا یہ بھی اعمال کو برباد کر دیتا ہے وما امیر ابودہ الدین تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے ساتھ اس کا دین خالص کرتے ہوئے خالصتا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کی عبادت میں کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو بگرنا یہ شرک اصغر ہوگا نبی علیہ السلام نے فرمایا من منصل یورا افقت ومن سامہ یورا فقد اشرک ومن تصدہ یورا فقد اشرک جو دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے اس نے شرک کیا جو دکھاوے کا روزہ رکھتا ہے اس نے شرک کیا اور جو دکھاوے کا صدقہ کرتا ہے اس نے شرک کیا تو یہ اخلاص کا نہ ہونا سمعت کا ہونا ریاکاری کا ہونا یہ اعمال کو برباد کر دیتا ہے ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے ان کے ایک تلمیز نے کہا کہ حدثنا بے حد من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو حریرا ہمیں کوئی حدیث سنائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو ابو حریرا حدیث بیان کرنے سے پہلے بے ہو جاتے ہیں جب ہوش آتا ہے تین بار ایسے ہوتا ہے پھر حدیث بیان کرتے ہیں بے ہونے کی وجہ اس حدیث کا مضمون اس قدر خطیر تھا کہ اس کتاب نہ لا سکے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے بے ہو گئے تیسری بار جب ہوش آیا تو حدیث بیان کرتے ہیں اول الناس اولداب ہی سب سے پہلے جن لوگوں کے بارے جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی کا فیصلہ سادر ہوگا جن کے درمیان قدا ہوگا اللہ کا فیصلہ صادر ہوگا وہ تین طرح کے لوگ ہوں گے ایک حدیث کے الفاظ ہیں تین طرح کے لوگ جن کے, جن کے لیے سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی ان میں سے پہلا شخص رج فی سبیلی ہی. وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں شہید کیا گیا وہ آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا وہاں عملتا بتا کیا عمل کیا تو کہتا ہے سبیل اللہ تو شہد تو اے اللہ اے میں نے تیرے راستے میں قتال کیا جہاد کرتا رہا حتیٰ کہ میں شہید کر دیا گیا جواب میرے کا قدرتا تو جھوٹ بولتا ہے تو نے جہاد میرے لیے نہیں کیا تو نے جہاد اس لیے کیا تاکہ تجھے جری کہا جائے بہادر کہا جائے بہادر کے القابات تیرے نام کے آگے لگے تو نے اس لیے جہاد کیا اور تو اسی لیے قتل کیا گیا پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو لے جاؤ اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو دوسرا شخص ایک عالم ایک تاری قرآن اس کو لایا جائے گا اللہ پوچھے گا کیا عمل کیا کہتا ہے تعلمت وہ اللہ تو اے اللہ پوری زندگی علم کو قرآن کو سیکھا اور سکھلایا پوری زندگی اسی میں مصروف کر دی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کا تو جھوٹ بولتا ہے تو نے قرآن پڑھا پڑھایا اس لیے تاکہ تجھے عالم کہا جائے تجھے قرآن کہا جائے علامہ کہا جائے تو نے اس لیے قرآن کو سیکھا سکھایا علم کو سیکھا سکھایا پھر اللہ حکم دے گا فرشتوں اسے لے جاؤ اور جہنم میں منہ کے بل کھسیٹتے ہوئے پھینک دو تیسرا شخص جس نے بڑی صحاوت کی ہوگی اللہ پوچھے گا کہ تو نے کیا عمل کیا جواب دے گا اے اللہ میں نے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا جس میں خرچ کرنا چاہیے تھا ہر راستے میں تیرے لیے میں نے خرچ کیا بڑا مال خرچ کر کے آیا ہوں بڑی صحافتیں کر کے آیا ہوں اللہ تعالیٰ کہے گا ٹپ تھا تو جھوٹ بولتا ہے تون نے مال اس لیے خرچ کیا نے صدقات اس لیے کیے لِو تاکہ تجھے جواد کہا جائے بڑا سخی کہا جائے حاتم تائی کہا جائے تو نے صرف اس لیے عمل کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ فرشتوں اسے بھی لے جاؤ اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو یہ اخلاص کا نہ ہونا ان تینوں کے امال میں اخلاص کا فقدان تھا. ان تینوں کے میں اخلاص موجود نہیں تھا تھی. اس, اس کا تھی اللہ تعالی نے یہ دی کہ ان کو موں کے بل ہوئے جہنم میں جانا پڑا تو یہ اخلاص کنا ہونا بھی تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے چوتھا سبب جو اعمال کو برباد کر دینے والا ہے یہ سبب اس شخص کے لیے جس شخص کا ظاہر کچھ اور ہو پر باطن کچھ اور ہو جو لوگوں کے سامنے ہو تو بڑا نیک و پارسا بنے بڑا متقی بنے لیکن جب لوگوں سے کٹے اور اکیلا ہو جائے تو ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرے گناہوں کا ارتقاب کرے یہ بھی بڑا خطیر معاملہ ہے جو گناہ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے سورہ ابن ماجہ کی حدیث ہے نبی اِسرات وسلم نے فرمایا لَعْلَمَنَّ اقوام من امتی قیامت اور اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو بخوبی جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لائیں گے لیکن ایک ہی لمحے میں اللہ تعالیٰ تمام نیکیوں کو ذرہ بنا کر بکھیر دے گا سوبان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ لنا لنا جلہم لنا اللہ اللہ منہم ونحن لا نعلم اے کے رسول یہ لوگ کون ہیں ان کے اوساف بتا دیجئے ان کے بارے میں ہمیں خبردار کر دیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو اور ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہو جائے تو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے بتایا کہ یہ کون لوگ ہیں فرمایا لوگوں خبردار ہو جاؤ کہ تمہارے ہی بھائی ہیں تمہاری ہی چمڑیوں جیسی ان کی چمڑیاں ہیں تمہاری ہی طرح راتوں کو اٹھ اٹھ کے نمازیں پڑھا کرتے تھے لیکن ان کا ایک ایسا وصف ہے جن کو جس نے ان کو برباد کر دیا اور وہ کیا ہے جب لوگوں کے سامنے ہوتے بڑے نیک ہوتے پاشاہ ہوتے لیکن جب لوگوں سے کٹتے الگ ہوتے تو ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کی معاصی کرتے اس کی معاشیتیں کرتے گناہوں کا ارتکاب کرتے خلوت میں گناہ کرتے اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کے تمام اعمال کو برباد کر دیا اسی لیے خلوت کا گناہ بڑا ہی مہلک ہے امام احمد بن حمب رحمہ اللہ شیر پڑا کرتے تھے ادامہ خلوت فلاد کل خلوت جب بھی تو اکیلا ہو خلوت میں ہو تو یہ نہ کہہ کہ میں مت سمجھ کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے ایک پل اور ایک لہذہ بھی غافل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز مخفی نہیں وہ ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہے امام احمد رحمہ اللہ کا یہ شعر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا خافیہ قیامت کے دن تم ایسے پیش ہوگے کہ تمہارا ایک ایک عمل اللہ کے سامنے آیا ہوگا کوئی عمل اللہ سے مخفی نہیں ہوگا بلکہ ہر عمل اس کے سامنے واضح اور ظاہر ہوگا تو یہ ایک ایسا وصف اور ایک ایسا سبب ہے جو نیکیوں کو برباد کر دینے والا ہے ایک اور سبب وہ ہے اخلاق کا برا ہونا جس بندے کا اخلاق برا ہو یہ بھی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے نبی علیہ السلاط والسلام کے سامنے دو عورتوں کا تذکرہ ہوا ایک عورت تج کرو بے کثرت سلادی و سیامی ایک عورت وہ ہے جو بڑی ہی نمازیں پڑھتی ہے حجت گزار ہے بڑے ہی روزے رکھتی ہے بڑے ہی سوم و صلات کی پابند ہے لیکن اس کا ایک بس ایسا ہے کہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے اس کا اخلاق اچھا نہیں اخلاق برا ہے اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے دوسری عورت کا ذکر ہوا تص کرو بے طلت صلاسیام دوسری عورت وہ ہے جو بڑی ہی کم نمازیں پڑھتی ہے صرف فرائض کہیں سر انجام دیتی ہے اس کے علاوہ نوافل نہیں پڑھ پاتی اور روزے بھی صرف فرض رکھتی ہے نوافل جو نفلی روزے ہیں ان کو پابند نہیں کر پاتی لیکن اخلاق کی بڑی اچھی ہے بڑی خوبصورت اخلاق کی مانتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی جن یہ عورت جنتی ہے بلاحدہ ہو ایک عورت اس کا اخلاق اچھا نہیں نیکیاں بہت ہیں بڑے ہی نمازیں بڑے ہی روزے ہیں لیکن اخلاق اچھا نہیں اللہ تعالیٰ اس کو سزا یہ دے رہا ہے اس کی تمام نیکیاں تمام اعمال برباد ہو رہے ہیں ایک اور سبب جو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے وہ ہے رزق میں حرام کی آمیزش مال میں حرام کی آمیزش یہ بھی تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے نبی علیہ السلاط اسلام کی حدیث ہے صحیح مسلم کی مردود کر دیتا ہے اس کی اللہ کے راہ کوئی پذیرائی نہیں ہوگی پھر اللہ کے رسول نے آگے ایک شخص کا ذکر کیا دکر اور اخبر بڑا ہی لمبا سفر کر کے گیا اور اس شخص کے چہرے اور بال غبار آلود ہیں اس کے چہرے پہ اس کے بالوں پہ غبار ہٹی ہوئی ہے بڑا ہی لمبا سفر کیا ہے اس سفر سے مراد حج کا سفر ہے میدان میں یہ بندہ موجود ہے یا یا رب رب اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلائے ہوئے ہے اور رب یا رب اللہ کو اس کی ربوبیت کے واسطے دے دے کر دعائیں کر رہا ہے حرام ومشربہ حرام ومل حرام بہودیہ بالحرام فانا يستجاب رہو اس کا کھانا حرام کا ہے اس کا پینا حرام کا ہے اس کا لباس حرام کا ہے اس کو اللہ نیکی قبول نہیں کرتا اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی نے جہنم جنت جنسب اس شخص کو حرام کر دیا ہے اس گوشت کو حرام کر دیا ہے نبت من وہ گوشت جو حرام کی وجہ سے حرام مال سے پڑا ہو بڑا ہو جامع ترمی جی کی یہ حدیث ہے جس سے پتا چلا کہ رزق میں اگر حرام کے آمیزش ہو تو وہ بھی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے ایک اور سبب جو نیکیوں کو برباد کر دینے والا ہے وہ ہے حقوق العباد میں کمی کرنا حقوق العباد میں برتنا یہ بھی تمام نیکیوں کو برباد کر دینے والا سبب ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ادا نار جب مومنین جہنم سے بچ کر پولیس رات عبور کر کے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو ان کو کنترا کے مقام پہ روک دیا جائے گا کنترا کا پل وہاں پہ ان کو روک دیا جائے گا اور پھر یہ بڑا ہی خطیر معاملہ بڑا ہی خطیر اور گمبھیر یہاں سے شروع ہونے والی ہے پھر یہاں پہ ان کے حقوق الحباد کا حساب لیا جائے گا اور پھر جو حقوق الحباد میں مارا گیا جس نے کوتای کی کسی کا نا حق مال کھایا ہو مارا ہو قتل کیا ہو یا کسی کو ناحق گالی دی ہو اس کو روک دیا جائے گا اور وہیں سے واپس جھنڈ میں پھینک دیا جائے گا برباد کر دینے والا سبب ہے صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس, اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے مفلس کی تعریف مفہومبی ہاں ہاں. وسلم نے فرمایا نہیں میں جس مفلس کی مراد और رہا ہوں وہ قیامت کا مفلس اور وہ کون ہے جو بڑی نمازیں بڑے روزے بڑی زکانتیں لائے گا وہ شتم احادہ احادا وہ عقل مال احادا لیکن اس کا وصف ہوگا کہ اس نے فلاں کو مارا ہوگا فلاں کو ناحک صرف تھپڑ ہی مارا ہو یا فلاں کا مال کھایا ہوگا فلاں پہ تومت لگائی ہوگی فلاں کو گولی گالی دی ہوگی تو اللہ تعالی اس کو یہ جزا دے گا اس کا اس کا بدلہ یہ دے گا کہ وہیں کندرا پہ اس کو معاملہ کلیئر نہ ہوا تو پھر مظلوم کی گناہ ان کو لیا جائے گا اور ظالم پہ تھوک کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو حقوق العباد میں کوتا حقوق نے احباد میں کمی کرنا یہ بھی بڑا گمبھیر اور ایک بہت بڑا سبب ہے جو اعمال کو برباد کر دینے والا ہے یہ کچھ اسباب ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں جن سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں ان کو مختصر ہم نے وضاحت کے ساتھ پیش کیا ان پہ غور کیجیے اور ان سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق کی استدعا بھی کیجیے اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں ان اسباب سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں لے کیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچنے کی توفیق اطا فرمائے اور جو اسباب ہیں جو نیکیوں کو برباد کر دینے والے ہیں, اعمال کو برباد کر دینے والے ہیں اللہ ان سے محمد وسلم بدعت کے باب میں یہ بتایا تھا کہ بدایتی جیسے جیسے عمل کرتا ہے ویسے ہی ویسے, ویسے ویسے اللہ کی رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور ہوتا جاتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں سنت وہ جتنی چھوٹی ہو جتنی بھی چھوٹی ہو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا ہی اس کے ہاں پذیرائی ہوتی ہے بڑا ہی اس کو قبول کرتا ہے اور بڑی ہی اس کی نیکی ہوتی ہے حالانکہ بدایتی اللہ تعالی نے فرمایا میرا تو ناصبا لوگ عمل کر کر کے تھک جائیں گے مگر جہنم کا ایندھن بن جائیں گے اس کے مقابلے میں سنت وہ چھوٹی بھی ہو اگر اس پہ عمل پیرا ہویا جائے تو یہ بڑی ہی عظیم نیکی ہے اس کی ایک مثال دیتا ہوں فجر کی دو سنتیں نبی علیہ نے فرمایا رکعت الفجری خیر دنیا و معافی یہ جو دو فجر کی سنتیں ہیں یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ہر مال و مطاع سے بہتر ہے اور سب سے قیمتی خزانہ ہے یہ دو سنتیں بڑی مختصر ہیں اور نبی علیہ السلط وسلام کا پڑھنے کا جو طریقہ تھا وہ کیا تھا کہ نبی علیہ اس سنت کو بڑا ہی مختصر اور بڑا ہی چھوٹا پڑا کرتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلط ان دو سنتوں کو پڑھتے تھے اتنا چھوٹا قیام کرتے تھے کہ میں سمجھتی تھی کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نے سورہ فاتحہ بھی مکمل نہیں پڑھی تو یہ دو سنتیں ان کو چھوٹا پڑھنا ہی سنت ہے جو ان کو مختصر پڑھے گا کم پڑھے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا بنسبت اس کے جو لمبے لمبے قیام کر کے پڑھے گا لمبے لمبے سجدے کر کے پڑھے گا یہ سنت کا فائدہ ہے کہ ایک چھوٹی سی سنت بھی اگر اس کو زندہ کیا جائے اس پہ عمل پیرا ہویا جائے یہ بڑی ہی عظیم نیکی ہے اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحم اللہ شرح ریاض الصحین میں اس روایت کے تحت فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں جو بڑے بڑے قیام کر رہا ہے ان دو سنتوں میں فجر کی دو سنتوں میں بڑے قیام کر رہا ہے بڑے رکوع اور بڑے سجدے کر رہا ہے تو میں اس کو کہوں گا بھائی ٹھیک ہے لیکن خالفت سننا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تجوفیما میں اس کو کہوں گا کہ اے بھائی تو نے سنت کی مخالفت کی ہے کیونکہ نبی علیہ السلط والسلام ان دو سنتوں کو ہلکا پڑھا کرتے تھے یہ سنت کا فائدہ ایک چھوٹی سی سنت ایک چھوٹی سی دیکھی لیکن اس کا اتنا فائدہ اور اتنا بڑا ثواب اور سب سے بہتر ہے اسی لیے سنت کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کا تاریخی قول ہے سنت رسول اللہ صفین اللہ لوگوں نبی علیہ السلط وسلام کی سنت یہ نو علیہ السلام کی کشتی کی ماند ہے جو اس کشتی پہ سوار ہو گیا وہ بچ جائے گا طوفان نور سے بچ جائے گا اللہ کے عداب سے بچ جائے گا اور جو اس کشتی پہ سوار ہونے سے رک گیا اس نے اس کشتی پہ سوار ہونے سے ایراض کیا وہ کوئی بھی ہو چاہے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو وہ ہلاک ہو جائے گا برباد ہو جائے گا اور اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا اس کے علاوہ کچھ اعلانات ہیں سب سے پہلے تمام بیماروں کے لیے صحت کی دعا کی اپیل کی گئی ہے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی تمام ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ اور دائم عطا فرمائے ومرض المسلمین یا شافی الامراض دائیں اللہ مردوانہ المسلمین دوسرا اعلان جو اعلان تعاون ہے فضیلت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظ اللہ کے لیے ان کی طرف سے بھیجا گیا ہے جامع محمدی مسجد اہل حدیث مکرانی محلہ ضلع جام شور اس کے اوپر جو خواتین کا پورشن ہے وہاں پہ نماز جمعہ کا انتظام نہیں ہے خواتین کے پورشن کی اس میں جو ہے تعاون کی اپیل کی گئی ہے تو تمام ساتھیوں سے جو ہے وہ تعاون کی اپیل ہے کہ اس, اس کار خیر میں بھرپور تعاون کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور منظور فرمائے وب اللہ التوفیق اللہ مسلّہ علی محمد وعلی آل محمد صلیت علی ابراہیم, وعلی آلی ابراہیم انکا وََ ابراہیم حمید المجید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 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا لا تآخرنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللہ الاسلام علمسلم اللہ منصور الاسلام علمسلم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم الخذل المنخذ خذل محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم ثبت أقدام المسلمين وانصرهم ولا تنصر عليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت تواب الرحيم